کوئی محتصیب اور جس چیز کو خود خدا نے بنایا ہوگی آپ کو کچھ بتاتی نہیں ہے کوئی سوال کر کے جواب نہیں پا سکتا تو قرآن کی اصل اہمیت کی ہے کہ ایک محفوظ کتاب ہے یعنی ایک بندہ یہ جاننا چاہے کہ حقیقت کیا ہے موت کیا ہے موت کے بعد کیا ہے کسی کو میں حقیقت کہہ رہا ہوں مجھے یعنی یہ جاننا چاہے کہ حقیقت کیا ہے تو کوئی دوسری کتاب اس کے سوال نہیں جس پر آپ اعتماد کر سکیں کیونکہ بقیہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں تحریر ہو گئی ہے اور یہ ثابت ہے کہ گھر ہوگی لیکن خود اس کے اپنے ماننے والے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اپنی اصلی شکری نہیں ہو آپ خوب سنوائیے کہ یہ کتنی بڑی ہے محفوظ کی بات اس نام پر تو سب سے زیادہ جمع ہونا چاہیے زیادہ کچھ ہونی چاہیے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا امریکہ کے بارے میں تو وہاں ایک پادری صاحب کو ایک شخص کا تار ملا کیا فور میرے پاس ہے بہت بڑا فور کو تھروپتی اور گروپ پتی کوئی آدمی تھا وہ تار ملا کے فورن آئی وہ پادری صاحب وہاں گئے تو اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ تم دیکھتے ایک بوڑھا ہو چکا ہوں بہت جل مرنے والا ہوں تم مجھے امید کی کرن دے سکتے ہو جیسے الفاظ ہو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی پوڑا ہوتا ہے है مرتا ہے وہ مرنے کے بعد کس خطر عجیب غریب معام ہے تو پیش آنا ہے تو ہم کہاں جانے کیسے جانے کیوں ہم پیدا ہوئے کیوں ہم مر جاتے ہیں مرنے کی بات کیا پیش ہے کیسے جانے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے تو کوئی بھی اس آسمان کے نیچے کوئی دوسری کتاب نہیں اس کے سوا اس پر آپ اعتماد کر سکیں کیونکہ جب تحریر ہوگی تو پھر وہ غیر معتبل ہو گئی اس کی ہوگی بات بدلی ہی نہیں یعنی ایسی ایسی چیزیں اس قرآن میں ہیں میں حیران رہتا ہوں مثال کے طور پر دیکھیے سورہ سورخ عامہ میں دنیا کے کسی حصے میں آپ چاہیں چاہے انڈونیشیا میں چاہے عربی کا میں ہندوستان میں جب پڑھنے والا پڑھے گا کوئی امام اس کو عصاط کو وکیلا من راخ عربی قاعدے کے مطابق یہاں رکنے کی کوئی وجہ ہی نہیں وکیلا من راغ کہنا چاہیے عربی کی جو نا وہ گرامر ہے اس کے لحاظ سے کہاں جائے جی وقید را سنا اور سلتے ویسے ہی کہ ویسے نقل کی چل جائے بغیر کسی معمولی فرق یہ شکر میں اس آسمان کے لیے یہ ہے جس پر ہم کر سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں اگر اگر ہم اپنی دلی کے بارے میں سنجیدہ اور اپنے مسئلہ ہمارا پیش آنا ہے کی شکل میں اور موت کے بات کی شکل میں پھر میں آپ ہوں سنجیدہ تو ہم تو اس کتاب کو آنکھوں سے لگائیں گے اس لیے کہ جاننا چاہیں گے کیا لکھا ہوا لیکن کتاب سوچتے ہیں جن رہے گا تو پروٹ ہوگا مرے گا بھوک دیا جائے گا بھائی اسی طرح کی ہوا ہے لیکن کی پتی بھی تو مقدس ہے مقدس منا, اصل نہیں ہے. آخری لفظ جو ہم بول سکتے ہیں قرآن کے لیے آسمانی کتابیں جو آئی ہیں اس میں کوئی کتاب محفوظ کتاب نہیں محفوظ یہ مثال کے طور پر آپ انجید پڑھیں تو ایک جگہ لکھا ہوا ہے مسیح کے بارے میں کس کے لڑکے مانا جائے ان کو اسی کتاب ممبن ہیں تو ان کا ایمان اللہ نے بڑھا دیا مختلف انداز سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایمان ایک اضافہ پذیر چیز ہے پڑھتا رہتا ہے رہتا تو اس پر غور کیجئے کہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے ایمان بڑھتا رہتا ہے تو اگر آپ اور فنائیے کہ اگر ایمان یہ ہو کہ ہم جو کسی کو ہم کہتے کریں شہادت ہم تلفظ کر لیں یہ ایمان ہو گیا تو پڑھے کیسے ہوئے تو پڑھنے کرنے کی بات نہیں اب اقورمائی کی قرآن کے یہ الفاظ کہ ایمان بڑھتا رہتا ہے ہمارے <coughs> اس عام تصور سے ٹکراتا ہے کہ ایمان نام ہے قلم شہادت ادا کرنے کا اب اقورمئی اگر یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ اللہ رسول ان کی ادائیگی جو ہے یہی کل ایمان ہو تو اس میں گھٹنے کا سوال ہے نہ پڑھنے کا سوال ہے اس وقت ایک ایمان اس کے ماورا بھی کچھ چیزوں کا نام ہے دیکھیے یہ جو الفاظ ہے یہ تو سچی بات کی علامت ہے ایک حقیقت ہے ایمان ایک حقیقت ہے نہ کہ مجرد مجموعے الفاظ ایمان جو ہے یہ محض مجموعے الفاظ ہیں حقیقت ہے تو سمٹ سکتی ہے؟ تو حقیقت ہی ہے کہ الفاظ ہیں یہ ہے ہم کہیں گے یہ گھر ہے یہ نہیں کہیں کہ یہ گھوڑا ہے کیونکہ اس چیز کی علامت ہم نے گافیڑے علامت بنائی ہے ہمیں یہ کہنا ہوتا کہ ہے تو ہم کتاب کو لیں گے یہ الفاظ جو ہے حقیقت میں ہے کچھ حقیقت کی علامت ہوتے ہیں یہاں بھی وہی بات ہے تو ایک حقیقت ہے جس کی علامت ہے یہ علامات اور حقیقت جو ہے وہ کبھی بھی سیکھ تک وہ بڑھنے والی چیز ہی ہے, ہے. چیز ہی وہ ہے جو پڑھے پڑھے پڑھے بڑھتی ہے اس کو قرآن برید میں سورہ ابراہیم نے اس طرح فرمایا ہے کہ ایمان کو مثال دی گئی ہے طرح قلم ترقِ فضرب اللہ وسلم کلم طیبتاً کشرۃن طیبۃ اسلحا ثابت و فروحا فسن اللہ مثال دیتا ہے کہ قلم طیب یعنی ایمان کی مثال ایسی ہے جسے شجر طیب کی اچھا سطرات ثابت و اس کی جڑ زمین میں ہے کہ شاخیں آسمان دی. زمین سے آغاز ہو کر وہ آسمان تک پہنچتا ہے اتنا اضافہ ہوتا ہے درخت دیکھیے درخت ایک عجیب غریب چیز ہے جتنی موجودات ہیں انسان کے سوا وہ زمین تارے ہوں, ہوں ان میں اضافہ پذیری کا مادہ نہیں مثلا لوہا ہے یا سونا چاندی ہے یا زمین ہے یہ اضافہ پزیری اس میں نہیں ہے جیسی ہے ویسی ہے جیسی ہے بیسی ہے درخت ایک عجیب و غریب چیز ہے عجیب و غریب چیز ہے کہ وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے زمین میں ایک چھوٹا سا کھوا نکلتا ہے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے کتنا بڑھتا تو بڑھتا کیسے ہے اسی میں اس سوال کا جواب ہے کہ اس دادی ایمان کا مطلب رکھتے ہیں جو مثال لطراً درخت کی بڑھتا کیسے ہے درخت آپ جانتے ہیں کہ اس طرح بڑھتا ہے درخت کہ وہ زمین و آسمان کو اپنی خوراک بناتا ہے اس طرح بڑھتا ہے مثلا لوہا ہے وہ خوراک نہیں لیتا جو لوہا کا ٹکڑا ہے تو وہ لوہے کا ٹکڑا پڑا رہے گا ویسے ہی سونا ہے تو وہ جیسا سونا کا ٹکڑا ہے ویسے ہی پڑا رہے گا ویسے لیکن درخت غذا لیتا ہے باہر سے لے لے کر اپنے کو بڑھاتا ہے اب جانتے ہیں کہ درخت کیا کرتا ہے زمین میں اپنی جڑیں درخت داخل کرتا ہے زمین میں جڑیں داخل کر کے وہ کیا کرتا ہے پانی کو کھینچتا ہے پانی کو کھینچ کر کے جو سائل میں جو چیزیں ہیں جو منرلز ہیں جو سالٹ ہے جو مختلف جو چیزیں ہیں اس کے اندر اس کو گھول کر کے اس کو کھینچتا ہے اپنے کیسی عجیب یہ کیمسٹری ہے پھر وہ سورج کی شاؤں سے اپنی طاقت دیتا ہے وہ ہوا سے یعنی کاربن لیتا ہے تو کیا کہ آسمان سے لے کر کے اور فضا سے تک اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں سب کو وہ اپنی خوراک بناتا ہے بناتا ہے تب سے پڑھتا ہے یہی ہے اجتیادی ایمان اجتحادی ایمان یہ ہے کہ دنیا میں آپ آنکھ کھول کر رہے ہیں جو چیز آپ کی نظر سے گزرے اس میں آپ کو عبرت ملے نصیحت ملے وہی عبرت نصیت سے بھی مو بڑھے گا کہیں خدا کے یقین میں اضافہ ہوگا کہیں آخرت کے استظار میں اضافہ ہوگا کہیں رسول کے رسول ہونے میں یقین آپ کو پڑھے گا یہ چیز کو دیکھ کر اس کے بے شمار پہلو اور یہ اس کی کوئی فرست نہیں اس دیادی ایمان کی کوئی مثلاً پرسوں کی بات ہے ایک حساب سے میں بات کر رہا تھا تو ایک حدیث کا ذکر ہوا نیز دیادی ایمان قرآن سے بھی ہوتا ہے حدیث سے بھی ہوتا ہے اور ساری کا سے ہوتا ہے ایک حدیث کا ذکر طرح سے ہے حرم سکتا جب یہ حدی میں نے پڑھی تو ایک عجی جسوت میں نے کہا کہ یہ کلام رسول کے ساتھ کوئی بار سے نکل ہی نہیں سکتا یعنی ایسی عجیب بڑی حکمت اس ہے چند الفاظ میں یہ چند الفاظ ہیں چھوٹے سے الفاظ میں تو میں اچانک تھی ایک ایسے انسپریشن ورڈ دل میں بات آئی کہ ایسے کم الفاظ میں اتنی گہری بات کسی انسان کے پس میں نہیں کیونکہ اس حدیث نے اس حدیث نے یعنی اس یقین کو بڑھا دیا کہ بلا شبہ وہ شخص وہ ہستی سے ایک اسلام رکھا ہے وہ ہے یہ رسول کے رسول ہونے کی یقین میں اضافہ ہوا اس تو جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں حدیث کو پڑھتے ہیں یا اس اسکانات کو دیکھتے ہیں تو اس سے اسی طرح سے خدا ملتی ہے جس کو کہتے ہیں انسپریشن جنگریزی جس کو انسپریشن کہتے ہیں وہی ہے اس اجتہادی ایمان کا ذریعہ مختلف چیزوں سے آپ کی انسپائر ہوتے ہیں ایمان بڑھتا رہتا ہے آپ کا آپ کا یقین بڑھتا رہتا ہے آپ کا خوف خدا بڑھتا رہتا ہے اللہ سے محبت بڑھتی رہتی ہے جنت و جنم کا احساس بڑھتا رہتا ہے نام ہے اس دادی ایمان. تو اس کے بہت سے پہلو میں. اس دادی ایمان کیسے एक पहलू اس, اس میں سے ایک है یہ ہے ایک کہ یہ جو کا اللہ تعالی نے دینی حقیقتوں, دینی حقیقتوں کو مبصل کر رکھا ہے دینی حقیقتوں کی تمسیل قائم کرتی ہے اس کا ہر چیز گیا ایک طرح سے بے شمار ہیں ان کو بھی بطور شامل کرتے چلے جاؤ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آسمان میں ایک چڑیا بھی نہیں اڑتی تھی رسول اللہ اللہ کو کوئی ایسا رخ کی طرف اشارہ فرمایا کہ موتی تھی پھپڑاتی پر پر پر پر پر پر پر پر تھی اپنا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اس سے ایسے کسی پہلو کی نشادی فرماتے تھے جس سے لوگوں کی مارفت میں اس جو بھی واقعہ گزرتا تھا اس میں آپ اس طریقے سے لوگوں کو رہنمائی فرماتے تھے اس طریقے سے ایک مثلا ایک صحابی ہیں تو ایک صحابی ہیں حضرت ابوتر کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ کے پاس لوگ گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت کی عبادت عام حالات میں کیا ہوتی تھی فرائض کے علاوہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بتائیں گے سر اتنی نسلیں پڑھتے تھے وہ اتنے روزے رکھتے تھے بغیر وغیرہ اہلیہ کی نے کیا کہا ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کی عام عبادت ہوتی تھی اتفکر والے اعتبار اور عبرت پکڑنا یہ وہی ہے چیزوں سے وہ چیزوں جو خدا چھپا رکھی اللہ تعالیٰ نے تمسیل روپ میں اس کو لینا اس سے مثال کے طور پر واقعہ ہے کہ کس طرح سے وہ سوچے تھے باتوں کو ایک بار وہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک گاڑی گزری میں دو جانور چکے دو جانور. تو ایسا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور بیٹھ جاتا ہے ایک جانور بیٹھ گیا جا. ایک جانور کھڑا رہا ایک جانور بیٹھ گیا تو جو گاڑی چلانے والا تھا اس نے بیٹھے والے جانور کو ڈنڈے سے مارا تو صحابی نے فرمایا ان انفیہ لمحہ تب نصیحا زالم اس میں بھی نصیحت اب دیکھیے ہے, جانور ہے بظاہر تو ایک گاڑی اور جانور کا معاملہ ہے اور جانور کے معاملے میں انہوں ایک نصیحت کی پہلو نہیں وہ نصیحت کیا نصیحت یہ کہ جس نے اپنی ڈیوٹی انجام دی وہ بچ گیا اور جس نے ڈیوٹی انجام نہیں دی اس پر ٹھنڈا پڑھ یعنی دنیوی واقع میں آخر کی تصویر دیکھ لیں یہ استیادی ماں خوراک لینا کا واقعہ دنوی ہی ہے ایک گاڑی ہے جانور جوتا ہوا اس کے اندر کھلا ہوا ایک دنوی واقعہ ہے لیکن اس جنوبی واقعہ سے اسپیشل لے لیا آخرت کا کہ دیکھو دنیا میں ہی ہو رہا ہے یہ آخرت میں بھی ہوگا جس نے ڈیوٹی انجام دی وہ بچ جائے گا جس نے ڈیوٹی انجام نہیں دی اس پر مار پڑے گی بھی واقعے سے کا سبق لے لینا عام بھی انسان بھی نظر سے ہیں، اس میں ربانی رضا حاصل کر لینا معمولی ایمان اور مومن اسی طرح دنیا میں رہتا ہے تب ہی وہ, وہ, وہ, وہ, وہ, وہ چیز ہوتی ہے مومنخ کے روپ میں ہو جائے جیسے میں نے مومن کی مثال درخت سے دی گئی ہے کہ درخت اس کائنات میں واحد چیز ہے جس میں بڑھوترے کی صلاحیت ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو بڑھتا کیسے ہے اپنے گرد پیش کی اپنا پورا جو اس کے ماحول ہے اس میں سے جو جو چیزیں ہیں وہ سب اس کو کھینچتا ہے ہوا سے بھی لیتا ہے خوب سورج سے بھی لیتا ہے سال سے بھی لیتا ہے اور بڑھاتا کو بڑھاتا رہتا ہے اسی طریقے سے انسان کو حون کو بھی کرنا ہے کہ اس کا نانات جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں ان کو یعنی اس, اس کی نظر اتنی گہری ہو جائے اتنی گہرے ہو جائے اسے میں نے مثال ارج کی کہ بیل میں آفرت کا سبق اتنی گہری نظر ہو جائے کہ اس میں وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ لیتا رہے لیتا رہے لیتا رہے اس سے اس کی ایمان, ایمان, ایمان, ایمان تو قرآن بید میں مثالیں دی گئی ہیں اور کچھ مثالوں کو, میں نے کیا, کچھ کو دے کر کے, کہ اشارہ کر دیا گیا کیسے بہت سے اور مثالیں انہیں بھی تلاش کر کے لے لو تر بکھری ہوئی مثالیں مثال کے طور پر قرآن میں فرمایا کہ بولنے والے آہستہ ان سب سے خراب آواز گدے کی آواز ہے کہ بری آواز کی علامت خدا نے گدے کو بنا رکھا ہے گدے کو دیکھ کر آپ گے کیاہیے مو کی کی کی کی جی کی علامت پتا نہیں رکھی. ایسے فرمایا جگہ انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ اور تطرق جو اس پر مثال ہے جانتے ہیں, سر سر جانتا ہے کہ کتے میں ایسی وہی صفت ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہے کچھ اس کا لیکن کتے کا ہے کہ بوجھ لا دیے تب بھی ہاں پہ گا اور چھوڑنی تب بھی ہاں پہ گا اس میں کیا مثال دی بہت ہی سوچنے کی بات ہے اس میں یہ مثال دی گئی ہے اس انسان کی جو ایک یعنی انسان کی دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ ہی چاہتے ہیں کہ آپ ہر موقع صحیح رسپانس دیں صحیح رسپانس دیں جس میں وہ مثال دی گئی ہے کہ آدمی ہر یعنی نہ یہ معاملے میں صحیح رسپانس دے سکے اس بارے میں صحیح رسپانس دے سکے یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈالے تو وہاں بھی ایک رسپانس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کیا صبر کا رسپانس مشکل میں ڈالے تو آپ پیدا ہو پیدا ہو پیدا ہو اللہ کے تب رجوع پیدا ہو مشکل میں ڈالنے کا ریسپانس یہ ہے لیکن اس کے بجائے آپ کیا کریں کہ تغیر کو برا کھلا کہیں خدا کے نظام پر برا کھلا کہنے لگیں اور مایوسی میں پڑ جائیں تو کیا غلط ریسپانس دیا آپ نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام فرمایا آسانی فرمائی تو وہاں بھی آپ کو ایک ریسپانس دینا ہے وہ رسپانس کیا شکر کا ریسپانس رسپانس جو ملا ہے آپ کو آپ کو اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالے وہاں مایوسی میں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آسانی میں ڈالے مبتلا ہو جائے تو یہاں پہ نہیں دیا اور دوسرے یہ مثال دی گئی کتے کی بوجھ لا دو تب اور چھوڑ دو تب بھی مطلب مختلف حالتیں جو آپ پر ڈالتا ہے اللہ تو حالتوں میں ایک, ایک خاص آپ سے رسپانس چاہتا ہے یعنی ایک خاص آپ کیفیت آپ کو چاہتا ہے کہ پیدا ہوگا پیشن. تو اگر آپ کا حال یہ ہو جائے کہ اس حالت کی غلط کیفیت پیدا ہو اس حالت میں غلط کیسے پیدا ہو تو اسے کہا گیا ہے کتے کی مثال ہے کہ ایسے جھانپتا ویسے جھانپتا یعنی جب مشکل میں اللہ تعالیٰ نے تو مشکل ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر توازن اخباط پیدا ہو عنابت پیدا ہو رجوع رلا پیدا ہو یہ پیدا ہو اس کے بجائے اگر ہمارے انتظام مایوسی اور ہر چیز غلط ہے یہ سب مذہبی مذہب بیکار ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سب مذہب غورت ہے جس کو کہتے ہیں فلسفے کے دوران پرابلم ہے پر... ای ویل کو فلسفائز کیا کوئی لوگوں نے پرابلم دنیا میں چونکہ عبل ہے اس لیے کوئی ہی نہیں ہے اس سب کی کوئی اٹرینڈم کائنات ہو یہ سب کیا ہے غلط رسپانس دینا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل میں اس لیے ڈالا تھا کہ آپ کے اندر عزت بہت زیادہ پیدا ہے اور الٹا, الٹا آپ نے کیا کیا کہ اس سے منفی منفی کیفیت آپ کو دو بھر آئی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب انعام فرمایا تو وہاں اس کیا تھا کہ آپ نے شکر کا جذبہ پایا شاپر پیدا ہو گیا سرکشی پیدا ہو گیا خدا نے فرمایا کہ اسی طرح کی بہت سی مثالیں قرآن ویو میں ہیں جیسا کہ میں نے ایسے کیا کہ کچھ مثالیں دیکھ کر کے بقیہ مثالوں کو چھوڑ دیا گیا ہے آپ کے اپنے اوپر مثلاً کہ میں ایک مثال خرض کرتا ہوں کہ پتا بارش پڑ ساتا ہے بارش پڑ ساتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بارش में برستی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نالوں اور میں اس کا پانی چلا جاتا ہے اور جا کر سمندر میں جاتا ہے یعنی ایک کئی طرح کا ایک ڈائیورژن ہوتا ہے اگر یہ ڈائیورژن نہ ہو تو کیا ہو آپ کے سارے کھیتیاں برباد ہو جائیں اور آپ کے بستیاں برباد ہوں کیونکہ سارا پانی اگر بستیوں میں رک جائے تو کھیتوں میں رک جائے تو برباد ہو جائے گا لیکن کیا کرتا ہے اس کو ڈائیورٹ نیچر ڈائیورٹ کر کے اس کو لے آتی ہے ندیوں میں اور سمندروں میں یہ جو کا اصول ہے نیچر میں ٹھیک یہی مطلوب اس کی مثال ایک ملتی ہے ہم کو سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی بڑا حادثہ گزرا کہ ان کے ایک عزیز بیٹے کو لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا یعنی اپنی سمجھ سے مار ڈالا ان کو اپنی سمجھ سے مار ڈالا اور خون میں خون میں لت کپڑا بھی لا کے دکھا دیا وہ مر گئے وہ گیڑیا نے کھا لیا ان کو تو اس وقت ان کی زبان سے کیا یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان کی زبان سے انہوں نے فرمایا، انما و میں اپنے غم کو اللہ کے والد کرتا ہوں یہ ڈائیورژن جو جذبات کا وفوقی غم کے جذبات اور شدت احساس جو بیٹے کی موت کی خبر پر, پر پیدا ہوا تھا تو ایک شکل یہ تھی کہ وہ ان کو لڑنے لگتے جو خبر لائے تھے موڑ دیا اس کو یہ جو کرنے کا ہے نیچر میں کہ بارش کو خدا کر دیتا ہے ندیوں میں اور نہ بستیاں تباہ ہو جائیں تو آپ کے جو منفی جذبات پیدا ہو غصہ پیدا ہو انتقام پیدا ہو تو اس کو آپ ڈائیورٹ کرنے پیدا دیتے یعنی انسان سے پیدا ہوا انسان نے تکلیف پہنچائی آپ आपको لیکن خدا پر ڈال دیا اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں گا. تو ہی خیالات کا اور منفی جذبات کا اگر آپ انسان پر ڈالیں تو آپ نے نیچر کے خلاف کیا اور اگر آپ اس کو خدا پر ڈال دیں تو کیا آپ نے وہ کیا جس کا سبق خدا کو دے رہا تھا بارش کی شکل میں تم ایک بڑی عجیب غریب مثال میں نے حال میں پڑھی بہت ہی دلچسپ ہے وہ اس کو مضمون پڑھا میں نے جانوروں کا مطالعہ کیا دنیا میں ایک م... یعنی لفظی خراب ہوتا ہے کہتے ہی. اب جانتے ہیں ہے, میں نے دوکری, یعنی ایک دوکری, بھرے ہوں تو اس نے لکھا کیکڑے کی ٹوکری پر ڈکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈر نہیں ہے کہ کیکڑا نکل کر بھاگے گا کیوں اس لیے کہ کیکڑے کا اصول یہ ہے اس کا نیچر میں یہ بات ہے ایک کیکڑا اگر باہر نکلنا چاہے گا تو بکیا سارے اس کو پکڑ کھینچ لیتے ہیں تو بکیا تمام نیچے کی طرف پر میں لکھا تھا کہ ٹوکری اگر آپ لیے ہوئی ہوں تو آپ کو ڈھکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس واقعے کو جب پڑھا تو صحابہ کے طور پہ واقعہ بالکل ہے کیا. وہ ہے حضرت نے عبادہ اس میں کیا اختلافات اور بھی نے کی تو اپنے کر لیا لیکن حضرت سعدہ جو تھے جو بہت بڑے لیڈر تھے انسار کے ان کو یہ تھا کہ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک امیر انصار میں سے ہو ایک امیر مہاجرین میں سے ہو من نہ امیر ہوں کو امیر ان کا انہیں کا یہ ہے یا آج کل کی زبان میں نعرہ تھا کہ ایک امیر انصار کا ایک ایک امیر کا مہاجرین کا ظاہر ہے کہ دو بادشاہ اور دو حکم ہوتے نہیں ہیں یہ تو نام کے بات دو وزیر اعظم ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی تو چنانچہ قریش میں سے لیکن وہی قصہ پیش آیا کہ انسار نے پکڑ پکڑ کھینچ دیا انت. ان کی بغاوت کو چلنے نہیں دیا وہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ایک ہنگام ہو جاتا ہے بے شمار لوگوں سے ساتھی بن جاتے ہیں ساری دنیا سے ہیں کہ ایک بڑے لیڈر کا اختلاف کرنا اور بغاوت کرنا کتنے بڑے ہنگامے کا سبب بن جاتا ہے وہاں بھی ایک بڑے لیڈر نے بلکہ سب سے بڑے لیڈر نے ایسا کیا لیکن ہوا کیا کہ سارے جو ان کے قبیلے کے تھے انسان وہ سب کھینچ کھینچ کھینچ کر کے تو بلکل وہی عجیب غریب احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیکڑے میں بھی کتنی دشان مثال قائم کر رکھی اجتماعی زندگی ایک اجتماعی زندگی ہے بیس آدمی ہے دس بیس لاکھ آدمی ہے اس نے ایک شخص اگر فرار اختیار کرتا ہے یعنی اجتماعی جو ہماری حیت ہے اجتماعی تشکیل ہے اس سے نکل بھاگنا چاہتا ہے تو باقیہ تمام لوگ کھینچے اگر تو نام کے لیے کو بھاگے رہے ہیں. ہم کیکڑے والا ہم کیکڑے والا فریضہ انجام نہیں دیتے جس کا عبادت کے ساتھ دونوں انجام دیں یعنی نیچر کیکڑے میں بھی سبق دے رہی ہے آپ کو کہ اگر تمہارا ایک آدمی, اگر وہ بھاگنا چاہے تو پکڑ پکڑ کھینچے اس کی کوئی دامن پکڑے کوئی کوٹ پکڑے کوئی پاپ پکڑے کوئی ہاتھ پکڑے کیسے گا کیسے گا حقیقت یہ میں ابھی تھوڑی چندی دن کی بات ہے یہ واقعی میں نے پڑھا یہ کیکڑے والا تو مجھے عجیب ہو رہی احساس ہوا کہ دیکھیے کیکڑا جس کو لب سی بولنا خراب سا لگتا ہے اس میں بھی کدی اور مشال مشال کرتا ہوں اس اس میں یہ بات لکھی تھی نے کہ کیکڑے کے ٹوکری کو ڈھکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس در سے کہ کیکڑا بھاگ جائے گا کیونکہ اگر ایک کیکڑا رین کر باہر جانا چاہے گا تو بقیہ سارے کیکڑے کھینچ کھینچ کے اس کو پیچھے لیڈر سکتا وادہ جو تھے وہ ٹاپ کے لیڈر تھے اس وقت مدینہ تھے بڑی پرسنالٹی والے آدمی تھے بس برس خطیب تھے بس بس شاید تھے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹاپ کے لیڈر تھے لیکن جب سارے لوگوں نے کھینچنا شروع کیا کہتے وہ کیسے بھاگتے وہ سوچنا جو ان کے سارے بہت غدا ہو تو ایک سورج ہوا جاندو ہر ایک کوئی کوئی سبق کوئی ان کو, کو, کو خدائی پیغام کنوے کر رہا ہے آپ کو اس کو پڑھیے پڑھیے اور درخت کی معنی دنیا میں رہیے درخت جس طرح زمین سے اور خدا سے اور آسمان سے اور نیچے سے اوپر سردر سے غذا لیتا ہے غزہ دل کو پڑھاتا ہے اس طریقے سے ہم دنیا میں اس طرح رہیں کہ ہم چاروں طرف سے غذا لے رہے ہیں غذا لے رہے ہیں غذا لے رہے ہیں, لے رہے ہیں. ہماری ایمان پڑھ رہا ہو ہمارا یقین پڑھ رہا ہو مر آخرت کا احساس پڑھ رہا ہو جنت جنم کیا یاد بہت زیادہ شدت سے بڑھ رہی ہو ہمارے اندر یہ سب چیزیں اس قسم کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے اسی کے نام ہے اجدادی ایمان اور اس اجدادی ایمان کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں صحابہ کی زندگیوں میں اور یہ کائنات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں چار دلچسپ میں بھر بھر رکھی ہے اسی کو ہم پڑھیں لیکن یہ ضرور کہ سوچے اور جو عام تصور بنا ہوا ہے ہمارا ہم ایمان کے تلفظ کو ایمان سمجھتے ایمان, کا تلفظ ایمان نہیں ہے بلکہ کل میں ایمان کی حقیقت کو اتارنے کا نام مٹی سے بھی زیادہ کم کیمتہ کیمت ہوتا ہے اور ایک دان تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہی مٹی اور یہی داخل ہو کر کے پتیاں نکلتی ہیں کتنی نازک پتیاں پھر اس میں پھول نکلتا ہے کس طرح خوبصورت ہوتی ہے پھر اس کے اندر پھل لٹکتا ہے غریب واقع اسکانات کے اندر اور خوشبو اور مہک اور حسن نظر کا ایک داستان ہے جس کو ہم درخت کہتے ہیں تو مٹی داخل ہو کر کے درخت کو یہ سب کچھ بناتے اور کلمہ داخل ہو کر ہم کچھ نہ بنائے یہ کیسے ممکن ہے یہ کوئی نہیں سکتا تو وجہ یہ کیا ہے وجہ ہم نے کلمہ کو الفاظ کا مجبوہ نہیں ہے کلمہ ایک حقیقت ہے حقیقت جب داخل ہوتی ہے پولیس کے اندر تو نامکن ہے کہ وہ جمود کے ہاتھ میں ٹھیلے رہے وہ تو, تو بڑھے گی لازمان بڑھے گی پڑھتے پڑھتے درخت کیا وہ زمین آسمان بن جائے گی. کو فر کرتا کر